السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میریپ میں دیوالی سکے اسکائپ میں کالی ہوئی ٹھیک ہے بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فقرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا الهبار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 كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن القجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وَمَا ما يوم الدين ثم ما ما يوم الدين يوم لَا سو نَفْسٌ اجمدی شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ مو صدق الله آج سورہ انتخار صورت تکویر کے بعد صورت انتخاب صورت تکویر کی آپ نے ترتیب نزولی سیون سات پڑھی تھی اور ترتیب توقیفی ایٹی ون یعنی اکاسی اور اس شلفطار کی ترتیب توقیفی ہے بیاسی اور ترتیب نزولی بھی بیاسی ہے ترتیب توقیفی بھی بیاسی ایٹی ٹو اور ترتیب توقیفی بھی ایٹی ٹو जी है। किसी का माइक खुला है स्काइप में वो बंद कर दें जी स्काइप में वाइस के है جی الحمدللہ للہ تو شورف المفتار کی ترتیب توقیفی اور ترتیب منزلی بیاسی ہے اس کا ایک رکوع ہے اور اس کے اندر انیس آیات ہیں انیس آیات یہ صورت مٹی ہے مکہ میں نازل ہوئی اس صورت میں بھی قیامت کا بیان ہے جیسے سورت تقویر میں آپ نے پڑھا کہ اس میں قیامت کا بیان تھا اس میں بھی قیامت کا بیان ہے لیکن دونوں کے اندر فرق کیا ہے پہلی صورت میں آپ نے پڑھا کہ قیامت کا اثر کائنات پر کیا ہوگا اس پوری دنیا پر قیامت کا اثر کیا ہوگا درت سورج پر کیا اثر ہوگا قیامت کا ستاروں پر کیا اثر ہوگا پہاڑوں پر کیا اثر ہوگا اس صورت کے اندر آپ کہیں گے کہ قیامت کا اثر انسان کے باطن پر کیا ہوگا انسان کے باطن پر قیامت کا اثر کیا ہوگا یہ دونوں صورتوں میں ربت ہے رب یہ فرق ہے دونوں صورتوں کے اندر فرق بھی ہے اور رب بھی ہے بات سمجھ میں آ گئی جی ادھر سما عورت ادھر سما جب آسمان ان پطورت ہٹ جائے گا یہ قیامت جو ہے جتنے واقعات کائنات کے بننے سے لے کر اب تک جتنے واقعات پیش آئے ہیں اس میں سب سے بڑا واقعہ قیامت کا ہے اس لیے قیامت کو القاریہ کے لفظ سے بھی قرآن حکیم میں پکارا گیا ہے کہ القاریہ کوریا حادثے کو کیسے ہیں حاد واقعا چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہے گی جیسے ناجات میں آپ نے پڑھا جا سب سے زوردار حادثہ ہوگا قرآن حکیم کی تعلیم یہ ہے کہ قرآن حکیم انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان قیامت آئے گی قیامت میں محاسبہ ہوگا حساب و کتاب ہوگا لہٰذا اس قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کر تو جو شخص چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے یا جو شخص چاہے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں جو اس سے فائدہ اٹھائے گا تو یہ اس کے لیے نصیحت بن جائے گی یہ آخرت میں کامیاب ہوگا تو قیامت کے واقعہ کے اندر سب سے پہلے آسمان کو ذکر کیا جب آسمان ہٹ جائے گا ان طورت کا معنی ہٹ جانا ہارنا چیرنا یہ سارے کے سارے انفتعیٰ کا معنی یہ آسمان کا ذکر کیوں کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ عام انسانوں کی ذہنیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ کسی خاص واقعہ کو دیکھ کر انسان فوراً متوجہ ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ نے آسمان کا ذکر کیا کہ یہ انسان متوجہ ہو جائے کہ جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تو آسمان پھٹ جائے گا और اور صورت النبا میں آپ نے بوڑھا آسمان کھول دیا جائے گا اور دروازے نظر آئیں گے وہ عید جب ستارے کواکب ستارے ان تصاوت بکھر جائیں گے اور جب ستارے بکھر جائیں گے اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے عید البارف چرت اور جس وقت سمندر پھیل جائے گا سمندر پھیل جائے گا یعنی ابھی تو سمندر اپنی اپنی جگہوں پر واقع ہے لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ سارا نظام یہ جو سمندروں کا نظام ہے یہ پھیل جائے گا یعنی زمین اور سمندر یہ دونوں آپس میں خلط ملت ہو جائیں گے ایک بن جائیں گے وہ عیدل قبو رت وہ عید جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی اور قبریں اکھار دی جائیں گی تو جو لوگ ان میں دفن ہوں گے ان کو نکالا جائے گا ان پر خوف تاری ہوگا جس طرف سے آواز آ رہی ہوگی ان کو اس میدان کی طرف چلایا جائے گا اور یہ انسان دوڑتے ہوئے جائیں گے جس طرح تیر اپنے نشانے کی طرف جاتا ہے تو یہ انسان قبروں سے اٹھ کر اسے دوڑتے ہوئے بھاگیں گے اپنے ٹھکانے کی طرف عالمت مت نسم قدمت و اخرت عالمت جان لے گا ہر شخص نفس کا منع ہر شخص عالمت جان لے گا ما قدمت ما جو کچھ قدمت آگے بھیجا ہے وہ اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے پرانی حکیم میں ایک دوسری جگہ آتا ہے غالی بھی ما قدمت یا یہ تیرے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے وہاں پہ لفظار قدمت قدمت تیرے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے بات سمجھ میں آگے حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی آدمی اچھی رسم اپنے پیچھے چھوڑتا ہے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا سواب اس کو بھی ملتا ہے جو شخص بری رسم چھوڑے گا تو اس بری رسم پر دوسرے لوگ عمل کریں گے تو ہر ایک کے بدلے ایک گنا اس کو بھی پہنچے گا تو جو بھی عمل پیچھے چھوڑا ہے اس کا بدلا یہ پائے گا ہرام مال چھوڑا ہے تو سزا اس کو ملے گی نیک کام چھوڑا ہے اس کے بدلے میں اس کو ثواب ملے گا اب اللہ رب العزت براہ راست انسان سے خطاب کر رہے یا ماں الانسان ما بے بربک الکریم اے انسان ما غر کس چیز نے غرق غافل کیا کس چیز نے تجھے غافل کیا ربل کریم اپنے رب کریم سے اے انسان تجھ کو تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کیا اس نے تو آپ پر بڑی مہربانیاں کی ہے مگر اے انسان تو دھوکے میں کیوں پڑا ہے اس کے کرم کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو اس کا شکر ادا کرتا شکر ادا کرنے کے بجائے آپ دھوکے میں پڑا ہوا انسان ہے اللذی خلاقہ کا جس نے آپ کو پیدا کیا فسوا کا پھر تندرست کیا اور پھر برابر کیا اللہ خالاک کا جس نے تمہیں پیدا کیا قول اللہ خالق قول ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ، تسوا کا اور پھر اس کے بعد تندرست کیا, برابر کیا،, پادلک برابر کیا. تمام ظاہری اور باطنی قوتیں اس انسان کو عطا فرمائی اللہ رب العزت نے تمام اعضاء کو برابر کیا اور اسی طرح باقی تمام مخلوق سے اس انسان کو ممتاز کیا جی فی ای سورت فی ای سورت جس سورت میں شاہ چاہا رکھ کبک جوڑ دیا تجھے جوڑ دیا پھر جس طرح چاہا ویسے ہی شکل و صورت بنا دی پھر جیسے چاہا ویسے ہی شکل و صورت بنا دی ہرگز نہیں بل بل کے تو بدیم اللہ بل تو کر بلکہ تم انصاف کو جھٹلاتے ہو دین کا معنی ہوتا ہے قیامت اور اس کا معنی انصاف اس کا معنی جزا سزا قیامت کے دن انصاف ہوگا جزا سزا ہوگی تو کل لا بل تین ہر گز نہیں بلکہ تو کس کو نہیں مانتا قیامت کو جھٹ لاتا ہے بلکہ تو قیامت کو جھٹ لاتا ہے وا اور حالانکہ تحقیق علیہ آپ کے اوپر لحاف لام کا معنی البتہ حافظین کا مانا و ان علیہ لحافظین حالانکہ تم پر معزز لکھنے والے نگران موجود ہیں حفاظت کرنے والے تمہارے اوپر مقرر ہے رحم چاطبین معزز لکھنے والے نگران جو تم پر محافظ ہے وہ مقرر ہے یا جو کچھ تم کرتے ہو وہ ان کو معلوم ہے یا لمن ان کو معلوم ہے ما فان جو کچھ تم کرتے ہو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے کے کاتبین مقرر فرمائے ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر ہوتے ہیں اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ آدمی کے سامنے دو دانتوں پر بیٹھے رہتے ہیں بعض روایت میں کندو پر بعض روایت میں کہ آدمی کے سامنے کے دو دانتوں پر بیٹھے رہتے ہیں لیکن کندو والی روایت زیادہ مشہور ہے تو کرامن کاتبین عزت اور بزرگی والے ان کی بزرگی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے اگر نظر آنے لگے تو انسان کوئی کام نہ کر سکے یہ انسان خواہشات کو پورا نہ کر سکے اللہ نے یہ ایسا نظام بنایا ہے کہ فرشتے نظر بھی نہیں آتے اور یہ انسان اپنا کام پورا پورا کرتا رہتا اپنے خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کے ہر برے کام کو جانتے ہیں اور لکھتے ہیں اس کے باوجود یہ کرامن کاتبین انسان کو دنیا کے اندر ذلیل نہیں کرتے اگر اللہ کے سوا کوئی غیب کو دیکھنے والا ہوتا حضرت شیخ سعدی راحی محلہ فرماتے ہیں نعوذ باللہ پناہ بخدا اگر خدا کے سوا کوئی غیب دان ہوتا تو کوئی شخص بھی آرام کی زندگی نہ گزار سکتا یہ تو اللہ تعالی ہے جو ہر غیب دیکھنے کے باوجود پردہ پوشی کرتا ہے کہ کاتبین یہ ایک نظام کے تحت اپنے کام میں مصروف ہیں وہ کسی کو رسوا نہیں کرتے ظلیم نہیں کرتے بڑے بڑی عزت والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان برائی کرتا ہے تو فرشتے لکھنے میں توقف کرتے ہیں شاید یہ شخص توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اگر استغفار کر لے تو وہ گناہ نہیں لکھتے اگر بار بار وہ کرے اس گناہ پر اصرار کرے تو پھر اس کا عمل لکھا جاتا ہے برخلاف اگر کوئی نیک امن کرتا ہے تو دس گناہ لکھا جاتا ہے ابن تو انسان کے ہر اچھے اور برے اقوال محفوظ کیے جاتے ہیں مائل فزمن قورن اللہ لدی حرقی بات انسان جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے نگران فرشتے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور ایک دن وہ سارا ریکارڈ انسان کے سامنے پیش ہونے والا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کاتبین کیرامن کی کامن کاتبین کیرامن کاتبین کی عزت کرو وہ ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مگر تین حالتیں ایسی ہیں کہ اس میں یہ کیرامن کاتبین انسان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں پہلی حالت بولو براز کے وقت یہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں مباشرت کے وقت یہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں جب کہ انسان کپڑے اتارتا ہے فسل کرتا ہے تو یہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں تو یہ تین مقامات پر یہ فرشتے الگ ہو جاتے ہیں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ یا متار اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بچاؤ کیونکہ اس میں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بات کہیں اور چلی گئی تو یا علمون ما فارون جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں لکھتے ہیں ایک لوگ راحت میں جنت میں داخل ہوں ہو آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے تین حالتیں میں سے پہلی حالت ہے بولو براز پیشاب کرتے وقت حالت کے وقت دوسری حالت مباشرت کے وقت بیوی سے صحبت کرتے وقت اور تیسری ہے جب کوئی انسان غسل کے لیے کپڑے اتارتا ہے جی کوئی ساتھی ان کو لکھ کر بتا دیں وائس بریک ہو رہی ہے ان کے پاس تو یہ تین حالت تک ان کو لکھ کر بتا دیں